قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک کچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک وہ یعنی اللہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں جس دن پوشیدہ بھید کھل پڑیں گے تو نہ کوئی زور چلے نہ کوئی مددگار ہو سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے صورت الطارق کا تعارف مصرد احمد میں ہے کہ خالد ابن ابو حبل الدوانی رضی اللہ عنہ ثقیب قبیلے کی مشرق جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی یا کمان پر ٹیک لگائے ہوئے اس پوری صورت کو پڑھتے سنا جب کہ آپ لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں آئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اسے یاد کر لیا جب یہ ثقیف کے پاس آئے تو ثقیف نے ان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی اس وقت مشرک تھے انہوں نے بیان کیا تو جو قریش وہاں تھے جلدی سے بول پڑے کہ اگر یہ حق ہوتا تو کیا اب تک ہم نہ مان لیتے نسائی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم فتنے میں ڈالنے والے ہو کیا تمہیں یہ کافی نہ تھا کہ وہ والطارق وہ شمسی و اور ایسی ہی صورتیں پڑھ لیتے انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور ان کے روشن ستاروں کی قسم کھاتے ہیں تاریخ کی تفسیر چمکتے تارے سے کی ہے وجہ یہ ہے کہ دن کو چھپے رہتے ہیں اور رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے گھر رات کے وقت بے خبر آ جائے یہاں بھی لفظ تروق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں بھی طارق کا لفظ آیا ہے ثاقب کہتے ہیں چمکیلے اور روشنی والے کو جو شیطان پر گرتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہے جو اسے آفات سے بچاتا ہے جیسے اور جگہ ہے لہو مواقب ہے تم ممبئی ادئی و من ومن خلفی یا فضو امر اللہ یعنی آگے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں پھر انسان کی ضعیفی کا بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو تو اس کی اصل کیا ہے اور گویا اس میں نہایت باریکی کے ساتھ قیامت کا یقین دلایا گیا ہے کہ جو اللہ ابتدائی پیدائش پر قادر ہیں وہ لوٹانے پر قادر کیوں نہ ہوں گے جیسے فرمایا وہ الزی یب دل خلق و اہ وئی یعنی جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ لوٹائیں گے اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے انسان اچھلنے والے پانی یعنی عورت مرد کی منی سے پیدا کیا گیا ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتی ہے عورت کا یہ پانی زرد رنگ اور پتلا ہوتا ہے اور دونوں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تریبہ کہتے ہیں ہار کی جگہ کو موڑوں سے لے کر سینے تک کو بھی کہا گیا ہے اور نرخرے سے نیچے کو بھی کہا گیا ہے اور چھاتیوں کے اوپر کے حصے کو بھی کہا گیا ہے اور نیچے کی طرف چار پسلیوں کو بھی کہا گیا ہے اور دونوں چھاتیوں اور دونوں پیروں اور دونوں آنکھوں کے درمیان کو بھی کہا گیا ہے دل کے نچوڑ کو بھی کہا گیا ہے سینے اور پیٹ کے درمیان کو بھی کہا جاتا ہے وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے یعنی نکلے ہوئے پانی کو اس کی جگہ واپس پہنچا دینے پر اور یہ مطلب کہ اسے دوبارہ پیدا کر کے آخرت کی طرف لوٹانے پر بھی پچھلا کال ہی اچھا ہے اور یہ دلیل کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن پوشیدگیاں کھل جائیں گی راز ظاہر ہو جائیں گے بھید آشکارہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے جس کو امام بخاری نے لایا ہے کہ ہر غدار عہد شکن و خائن کی رانوں کے درمیان اس کے غدر یعنی عہد شکنی کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ یہ فلا بن فلا کی غداری یعنی عہد شکنی یا خیانت ہے اس دن نہ تو خود انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی نہ اس کا مددگار کوئی اور کھڑا ہوگا یعنی نہ تو خود اپنے آپ کو عذابوں سے بچا سکے گا نہ کوئی اور ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا سکے